السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولا عقبت للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله و على اصحابہ ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته الى يوم اما بعد معوذ ناظرین و سامعين ہم اپ کا استقبال کرتے ہیں اور عربی نویا کی شرح جواب کے سامنے لگاتار مسلسل کی جا رہی ہے آج ہماری بیسویں نششت ہے اور اس سے پہلے تقریباً یعنی گویا کہ انیس نششتیں ہماری ہو چکی ہیں اور حدیث نمبر ونتالیس تک کی ہماری گفتگو پہنچی تھی شیخ محترم کی اور ابھی بھی اس کے اندر کچھ باتیں باقی ہیں میں شیخ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شیخ محترم سے ادبن اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائے اور چونکہ گزشتہ درس اعلان کیا گیا تھا کہ سوا سات بجے یعنی سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق درس شروع ہوگا تو تقریباً وقت ہو گیا ہے ہمارے شیخ بھی تشریف بلا چکے ہیں اور لہٰذا میں شیخ سے بڑے ادب احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے قیمتی باتوں سے ہم سب کو محدود فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو ان تمام باتوں کا بہترین بدلاتا فرمائے اور ان کے موازن حسنات میں ان تمام باتوں کو رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہمیں اور پوری امرت مسلمہ کو مستفیث اور میں آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بدع ضلال رسول قابل احترام ودیل شیخ محمد مختار مدنی حفظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی اور قابل اور پچھلے درس میں انتالیس کا ایک حصہ ہم نے مکمل کیا تھا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا متن دوبارہ پڑھ کر ہم آگے بڑھیں یہ حدیث اسلامی احکام میں انسان کی مجبوریوں کی یا اس کی کمیوں کی رعایت کے اعتبار سے ہے کیا ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی کمیوں کے لیے رعایت موجود ہے جو بھی قانون جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انسان کے حالات شخصی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کبھی کہ وہ ان احکام کو ادا نہیں کر پاتا ہے چاہے وہ عوامر کا معاملہ ہو یا مناہی کا نواہی کا اس سلسلے میں کبھی اس سے صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے کوتاہی اور کمی ہوتی ہے تو ان کوتاہیوں کے تعلق سے یا ان اعذار کے تعلق سے عذر کے تعلق سے اسلام میں کیا حکم ہے یہ حدیث اسی باب میں <تصفح> <تصفح> عن ابن عباس رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وزلی ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکره وعليه حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیحقی وغیرهما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے درگزر اور معافی کا معاملہ کیا ہے خطأ اور نسیان کے سلسلے میں اور اسی طرح سے اس معاملے میں بھی جس میں ان پر جبر کیا جائے ان پر اکراہ کیا جائے اس حدیث میں تجاوز کا معاملہ ہے یعنی معافی کا معاملہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور مواخذہ نہیں ہوگا پوری امت کے لیے یہ حدیث ایک اصول ہے اور بتایا گیا کہ میری خاطر اللہ تعالی نے ایسا کیا اس میں شرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بتایا گیا کہ میری امت سے ایسا اللہ نے کیا ہے معلوم ہوا کہ یہ پچھلی امتوں کے بارے میں یہ نہیں تھا یہ خصوصیت ہے اس امت کے لیے اور یہ شرف ہے اس امت کا کہ اللہ تعالی نے اس طرح سے رخصت اور معافی اور درگزر کا معاملہ ان تین چیزوں میں کیا ہے اس تعلق سے پہلی چیز خطا کا معاملہ ہم دیکھ چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا ہکم ثم فدا فله اجران واذا حكم فاشتھدا ثم اقطا فله اجر اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور صحیح بخاری حدیث نمبر 7352 پر یہ موجود ہے اسی طرح سے مسلم میں حدیث نمبر 1716 پر یہ ہے۔ اس حدیث کو میں دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں ایک شبهہ کچھ چیزوں کی سلسلے میں پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک حاکم ایک قاضی ایک مشتحد فیصلہ کرنے کا اہل جب فیصلہ کرے اس کے لیے وہ اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد ثواب نکل آئے اس کا اجتہاد حق کے موافق ہو اور صحیح ہو فلاح و اجران اس کے لیے دو اجر ہیں وہ ادا حق نہ فیشتا اخبا فلاح اجر اور اگر جب وہ حاکم فیصلہ کرے اور اس فیصلے میں اجتہاد کرے اور خطا کر جائے تو اس کے لیے ایک اجر ضرور ہے کہا اس میں تقدیم و تاخیر ہے اس لیے کہ اشتہاد بعد میں ہوتا ہے فیصلہ یعنی کہا گیا کہ اشتہاد پہلے ہوتا ہے فیصلہ بعد میں ہوتا ہے لیکن اس میں حکمہ کہا گیا اور اس کے بعد یعنی فشتادا کہا گیا تو ایک حاکم جب فیصلے کے لیے بیٹھے اور اشتہاد کر کے فیصلہ کرے تو ایسی صورت میں دو امکانات ہیں ایسے مسائل میں جن کے لیے کوئی صاف سریح نص موجود نہ ہو نئے مسائل ہوں ان میں پچھلے امور پر غور کر کے پچھلے قرآن سنت کے دلائل اور پچھلے پچھلی مثالیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھیں ان میں غور کر کے نئے مسائل کا حل جب ایک عالم حاکم مفتی قاضی مستحد دیتا ہے دو چیزوں کا امکان ہوتا ہے یا تو اس کا فیصلہ صحیح نکل آئے اللہ کے نزدیک وہ صحیح ہو دین میں وہ صحیح ہو یا پھر وہ خطا ہو. چونکہ اس حاکم کی نیت اس تازی کی اس مشتحد کی نیت غلط فیصلے کی نہیں تھی صحیح فیصلے کی تھی لیکن علم کی کمی کی وجہ سے حقیقت کی صحیح معرفت میں تقصیر کی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی جس میں اس کی نیت غلطی کی نہیں تھی تو اس کو صحیح ہونے کا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن کوشش کرنے کا ثواب ضرور ملے گا ثواب کا ثواب اس کو نہیں ملے گا لیکن اس کو کوشش کا یا اجتہاد کا ثواب ضرور ملے گا تو اس طرح سے دو اور ایک اجر کا معاملہ ہے یہاں ایک شبہیں پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب عالم کو ثواب ملے گا تو اس کی غلطی پر ہم اگر چلتے رہیں اور اس کی خطا کو ہم اختیار کر لیں تو ہم کو بھی ایک ثواب ملنا چاہیے بعض اوقات جو مقلدین حضرات ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جب ان کے لیے ایک اجر ہے تو وہی اجرا ہم کو بھی ملے گا لیکن یہاں فرق یاد رکھنا ضروری ہے کہ خطا کس کو کہتے ہیں جیسا شروع میں ہم نے بتایا کہ خطا اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کی نیت صحیح پر پہنچنے کی ہو لیکن انجانے میں وہ غلط پر پہنچ جائے وہ کوشش کریں صحیح نتیجے تک پہنچنے کی صحیح مسئلہ اور صحیح فتوی کی لیکن پھر اسے علم کی کمی کی وجہ سے غلطی ہو جائے اور وہ غلط فیصلہ کر دے یہ مشتہد میں ہوتا ہے لیکن ایک آدمی جو حق واضح ہونے کے بعد بھی مشتحد کی بات پر عمل کریں قرآن و سنت کے سامنے آ جانے کے بعد بھی ثواب اور صحیح اور صحیح دلیل کے ملنے کے بعد بھی اگر اسی غلطی پر باقی رہے تو اس کا حال مشتحد کی طرح نہیں ہے اس کو مشتہد کے مسئلے پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ وہاں لا علمی تھی یہاں علم ہے اس کو تو نہیں معلوم تھا اگر مشتد کو معلوم ہو جاتا کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ خطا ہے تو کیا اس پر باقی رہتا نہیں اہل علم کا ہمیشہ سے طرز رہا ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو رجوع کرتے ہیں حق کی طرف تو مشتہد کو تو معلوم نہیں تھا کہ صحیح مسئلہ کیا ہے لیکن دیگر مشتہدین اور علما کی تحقیق سے آپ کے سامنے بات آئی کہ ان کا فتویٰ غلط تھا لہٰذا آپ کو اب دلیل کے مطابق چلنا چاہیے لیکن پھر بھی ایک مقلد یہ کریں نہیں ہم امام کے پیچھے ہی چلیں گے واجر ہم کو بھی ملے گا کیسے ملے گا اس کو لا کی کوشش کے ساتھ ملا تو کوشش تو آپ نے کی نہیں دوسرا یہ کہ اس نے انجانے میں غلطی کی آپ جانتے بوجھتے اس کی خطا پر چل رہے ہو تو آپ کو کیسے اجر ملے گا بہت ممکن ہے گناہ ملے کہ جانتے بوجھتے حق کی مخالفت گناہ تو یہ شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں تو ایک اجر ہم کو بھی ملے گا دونوں میں فرق ہے اولا تو اجر کا وعدہ مشتہد کے لیے ہے مقلدین کے لیے نہیں ہے لہٰذا دونوں میں تفریق یاد رکھنا چاہیے دوسرا ایک مسئلہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس حدیث کو لوگ اس کا اطلاق ان لوگوں پر بھی کرنے نہ لگ جائیں جو اہل بداچ ہیں اور جو گمراہ لوگ ہیں تو کوئی آدمی کہنے لگے کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان سے بھی اشتہاد میں غلطی ہو گئی نہیں یہ ان لوگوں کے لیے استعمال حدیث نہیں کی جا سکتی ہے جو اپنی بنیادوں ہی میں گمراہ ہو گئے ایک ہوتا ہے کہ انسان صحیح اصولوں کے ساتھ دین پر چلنے کی کوشش کرے اور بعض جزیات میں بعض تحقیقی مسائل میں اشتہادی معاملات میں اسے سے غلطی ہو جائے ایک یہ ہے کہ سرے سے وہ اپنا منہج غلط اختیار کرے اور اس کے بعد پچاسوں اور سینکڑوں غلطیاں کرتا چلا جائے اور پھر بعد میں آنے والے کہیں کہ بھائی ان سے بھی اشتہادی غلطی ہو گئی لہٰذا ان کو بھی انشاءاللہ ایک اجر ملے گا نہیں پھر تو دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے تو یاد یہ رکھنا چاہیے کہ جو قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑے صلف کے منہج کو چھوڑے اس کے بعد جو غلطیاں کر رہا ہے وہ گمراہی شمار ہوگی نہ کہ اجتہادی غلطی ہے. ہاں جو قرآن و سنت کا اہتمام کرتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے حتی الامکان اپنے علم اور استطاعت کے مطابق اور سلف کے منہج کو تھامے ہوئے ہیں کہیں کسی مسئلے میں یا کئی مسائل میں اگر فہم کی کوتاہی کی وجہ سے اس کی غلطی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ اس کی اشتہادی خطا شمار ہو جائے ہوگی بشرتے وہ اشتہاد کا اہل ہو بشرتے وہ اشتہاد کا اہل ہو آئیے اس تعلق سے ایک اور حفیظ دیکھتے ہیں تاکہ شبہ دور ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القدا تو قاضی قدا فیصلہ کرنے والے تین لوگ ہیں تین قسم کے لوگ ہیں اثنان فی, النار وواحد فی الجنہ ان میں سے تینوں میں سے دو تو جہنم میں ہیں اور ایک جنت میں ہے ایک پہلا کون رجل علم الحق کا فقواب الجنہ پہلا سعادت من شخص کون ہے وہ شخص جسے حق کا علم تھا اور اس نے فیصلہ حق کے مطابق کیا وہ جنت میں ہے یعنی دو چیزیں ضروری ہیں اولا تو علم ہونا چاہیے اور دوسرا فیصلہ حق اور اس علم کے مطابق ہونا چاہیے تب جائے گا جنت میں تو جو آدمی جس کے پاس علم ہی نہیں آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں دوسرا کون ورا جلن قب عالین دوسرا وہ شخص ہے جس نے جہالت ہی کے بنیاد پر لوگوں میں فیصلہ کر دیا وہ قاضی کی مشتحد کی مفتی کی سیٹ پر بیٹھ گیا جب کہ اس کے پاس علم نہیں تھا اور لوگوں کو اس نے فیصلہ دے دیا کسی مسئلے میں چاہے وہ نکاح کا طلاق کا میراث کا یا نماز کا یا کوئی اور مسئلہ ہو اب اس نے لوگوں کو رہنمائی دے دی جبکہ اس کے پاس نہیں اور فیصلہ دے دیا فتوا دے دیا ایسا آدمی کیا ہے فہوا فی النار. تو ہوا کہ تو جہالت کی بنیاد پر اجتہاد کریں ایسا آدمی جو اجتہاد کا اہل نہ ہو اور جانتا اور پھر بھی یہ کریں ایسا آدمی جہنم میں ہے اس کو آپ اجتہادی خطا نہیں کہہ سکتے یہ گناہ ہے کیونکہ اس نے ایسا کام کیا جس کا وہ اہل نہیں تھا ورج النا الحق فل حکمی فہوا فن تیسرا وہ آدمی ہے جسے جس نے حق کو پہچانا حق اس کو معلوم ہوا لیکن اس کے باوجود حکم میں فیصلہ کرنے میں اس نے کیا کیا ظلم اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ایسا آدمی بھی فہو اف نار وہ جہانم ہے تو تین لوگ ہو گئے ایک وہ جو حق جانے حق کے مطابق فیصلہ کریں دو جو فیصلہ کریں لیکن حق نہ جانتا ہو تین جو حق جانتا ہو لیکن فیصلہ حق کے مطابق نہ کرے دو جہنم میں ہے اور ایک جنت میں لہذا جو لوگ حق جاننے کے بعد بھی اپنی بدعات پر اپنی غلطیوں پر برقرار رہیں یہ اہل ہوا ہیں دیکھیں اہل حق سے بھی خطا ہوتی ہے لیکن اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد وہ اپنی رائے کو چھوڑ کے حق کی طرف لوٹاتے ہیں لیکن جو لوگ اپنی رائے پر حق کے واضح ہونے کے بعد بھی مصر رہیں اس پر جمے رہیں ایسے لوگ ایسے لوگ اہل ہوا ہیں ایسے لوگ خواہش پرست لوگ ہیں آگے اس تعلق سے بھی انشاءاللہ وقت رہا تو بات آئے گی تو اس حدیث کو امام ابو اور ترمیدی نس ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے صحیح الجام سغیر حدیث نمبر چار ہزار چار سو اور حدیث صحیح ہے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بداعت کا وہ معاملہ نہیں ہے جو اہل حق کا ہوتا ہے لہٰذا آپ سارے لوگوں کو اس صف ملا کے کھڑے نہ کریں جو لوگ گمراہ لوگ ہیں اور آپ کہنے لگیں کہ اجتہادی غلطی ہوگی وحدت الوجود میں چلے گئے بداعت اور خرافات میں چلے گئے سیاسی مسائل میں قوم کو گمراہ کر دیا تو ایسے لوگوں کو جو گمراہی کے راستے پر ہیں ان کو ہم اہل خطا میں سے یا مشتحد اور مختی اس میں ان کو قرار نہیں دے سکتے ہیں اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کیوں اس لے کہ اصول ہی میں وہ غلطی کر گئے اور حق واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے اس راستے ہی کو چھوڑا جو کتاب و سنت اور سلف کے منہج والا تھا وہ آزاد عقل کی بنیاد پر خوابوں کی بنیاد پر کشپ اور کرامات کی بنیاد پر انہوں نے شریعت میں فیصلے کی جب کہ اس کی گنجائش نہیں تھی تو یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے اسی طرح سے وہ لوگ بھی جنہوں نے دین کی سیاسی تعبیر کی دین کو بالکل ایسے خوارج ہوں یا ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں تو ایسے جتنے لوگ ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ خطا کرنے والے ہیں نہیں وہ گمراہ لوگ ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے دین کی بنیادی تعلیمات ہی میں گمراہ اختیار کی اصول ہی غلط اپنا ہے اصول ہی غلط اپنا ہے سلف کا منحج انہوں نے نہیں اپنایا. یاد رکھنا ضروری ہے تو یہ دو چیزیں یعنی پہلی چیز ہوئی کہ کوئی آدمی خطا کر جائے اور اگر اس سے زندگی کے معاملات میں انجانے میں غلطی ہو جائے جب کہ اس کی نیت گناہ کی نہ ہو غلط کی نہ ہو تو اللہ کے نزدیک ایسا آدمی گناہ گار نہیں ہے بلکہ ایسا انسان اس کے ساتھ میں اللہ کا معافی کا معاملہ ہے اس تعلق سے دوسری بات جو حدیث میں آئی ہے وہ نسان ہے میری امت سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کیا ہے تو ایک تو خطہ ہے اشتہادی غلطی سمجھنے میں غلطی دوسرے یہ کہ بھول ہونا یعنی بھول جانا یاد نہ رہنا یہ بھی انسان کی بشری کمزوریوں میں سے ہے اور یہ اللہ کی خصائص میں سے ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے وہ کا نہ کا نسیا اللہ نے فرمایا تیرا رب بھولتا نہیں یہ جیسے مجھ علیہ السلام نے کہا اللہ ربی والا میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ میرا رب بھولتا ہے کا مطلب نہ اللہ غلط فیصلہ کرتا ہے غلط جاتا ہے نوز اللہ نہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے قیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں آپ نے پانچ مرتبہ سہو کیا نماز میں آپ بھی رکعات کے اعتبار سے یا تہیات کے اعتبار سے تشاہد میں آپ بھول گئے اور اگر آپ نہیں بھولتے تو لوگ عالم الغیب آپ کو بنا دیتے لیکن اہل توحید کے پاس دلیل ہے دیکھیے بولتے ہیں اور اللہ بولتا نہیں ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں بھولتے تو ہم کو صدر صاحب کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو عملی طور پر آپ نے اس کی تعلیم ہم کو دی یہ بھی خیر ہے اور آپ کی بشریت کی دلیل ہے اگرچہ آپ عام بشر کی طرح نہیں ہیں آپ سب سے اعلی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من منس یا فَإِنَّ اللَّهَ قَالْ عَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب المساجد و مواد السلام میں آ, حدیث نمبر 680 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز بھول جائے فَلْيُسَلِّحَا اِذَا ذَكَرَهَا تو وہ اسے اسی وقت ادا کریں جب اسے یاد آجائے فَإِنَّ اللَّهَ قَالْ عَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا نماز قائم کر میری یاد کے لیے اس کی دو تفسیر علماء نے ذکر کی ایک نماز قائم کر جیسے ہی میری یاد آئے یعنی میرے ذکر نماز کا تجھ کو استہار ہو کہ نماز پڑھنی ہے جیسے ہی یاد آئیں پڑھ دوسری تفسیر اس میں یہ ہے کہ داخلی طور پر نماز پڑھ میری یاد کے لیے کہ نماز کی اصل جو ہے اللہ کی یاد ہے اسی لیے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا کہ ولاد کریلا نماز کے بارے میں ان کی حالت کیا ہے وہ اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا اتنا کہ جو کفایت نہ کرے اتنی قلت جو کفایت نہ کرے نہ کے برابر ہوتی ہے تو یہاں پر کہا گیا کہ جو آدمی نماز بھول جائے تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ فلوسلیحہ ادا ذکرا جیسے ہی اس کو یاد آ جائے اس کو ادا کر لے تو مثلاً کوئی آدمی کام میں مشغول ہو جائے یا کسی اور مسئلے میں ہو یا نیند میں ہو یا بیٹھا بیٹھا بھول جائے اس کہ او جو آدمی نماز سے سویا رہ جائیں یا نماز بھول جائے تو اسے فوراً یاد آئے جیسے یاد آئے فوراً ادا کر لے تو اس سے معلوم ہوا کہ بھول کے معاملے میں ایک تو بات یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جیسے ہی یاد آئیں تکلیف اس پر باقی رہتی ہے یعنی وہ مکلف باقی رہتا ہے اس سے تکلیف ساقط نہیں ہوتی ہے اس کو اس فریضے کی ادائیگی کرنی پڑے گی جیسا کہ میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے شیخ نے اس کو سمجھایا ہے اللہ کے نبی یہ نماز کا معاملہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من اکل اللہ وهو صائم یوتیم سو فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ امام البخاری نے اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے امام بخاری نے کتاب الایمان والقطع والنذور میں اور اسی طرح سے امام مسلم نے اسیام میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر بخاری کی چھہزار اور اسی طرح سے مسلم میں ایک کیا حدیث ہیں؟ من أَكَلَ نَاسِيًن جو بھول سے کھالے بھول کر کچھ کھالے وہو صائم جبکہ وہ روزے دار تھا فلیطم مسوما تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے فَإنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ اس لیے کہ یہ اللہ ہے جس نے اس کو کھلایا پلا یعنی گفٹ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کھایا پیا کوئی بات نہیں روزہ ختم نہیں ہوا تیرا روزہ باقی ہے اسی لیے کہا فلیطم مسوما ہو وہ اپنا روزہ مکمل کرے اگر اس کی اصل ختم ہو گئی تو اتمام اور اکمال اس کا نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کی جڑ ہی ختم ہو گئی اس کی بنیادی نہیں ہے تو تعمیر اس پر ہوئی ہی نہیں سکتی ہے معلوم ہوا کہ اب تک کا روزہ باقی ہے اسی لیے بچا ہوا مکمل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو جو آدمی بھول سے کھالے کھانا روزے کو توڑ دیتا ہے من اکلا ناسین کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن بھول کے اگر کھالے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے تو پھر یہ کھایا اس کا کیا تو کہا گیا ہو سکا علما نے کہا اس میں اشارہ اس طرف کہ یہ اللہ نے اس کو کھلایا اس فیل کی نسبت اس کی طرف نہیں اللہ کی طرف کی گئی کیونکہ اس کی طرف ہوتی کو اس نے کیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نے روزہ توڑا آمدن اس نے نہیں کیا ایسا بھول سے ایسا کیا تو بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو کھلایا یعنی یہ بھول گیا اور اللہ نے بھول سے اس کو کھلا دیا اللہ کی طرف سے تاکہ اس کے دل میں ملل اور یا اس کے دل میں ندامت اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا نہ ہو بتایا گیا اللہ نے کھلایا تجھ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ اگرچہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن بھول کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لہذا بھول سے آمال عبادات برباد نہیں ہوتی ہیں یہ کہ اس کے لئے کوئی اضافی دلیل ہو یہ اصل ہے بھول سے اپنی عبادات اس میں کوئی غلطی کر جائے تو عبادات اپنی جگہ باقی رہتی ہیں برباد نہیں ہوتی ہیں اللہ یہ کہ کوئی اور دلیل ہو جس سے معلوم ہوتا ہو یہاں پر جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں جیسے ایک مشہور روایت ہے صحابی کوئی چھیا تو انہوں نے اس کے لیے انہوں نے رحمک اللہ کہا تو لوگ اپنے جو ہے گھورنے لگے پھر نماز میں کہہ دیا مجھے میری ماں گم کر دیں کیوں گھور رہے ہیں مجھ کو پھر وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے تو ان کی سمجھ میں اچھا اچھا مطلب خاموش کرنا چاہ رہے مجھ کو تو خاموش ہو گئے یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے ہیں تو بعد میں جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور آپ نے بتایا کہ دیکھو نماز میں ادھر ادھر کی دنیا کی بات نہیں کرتے ہیں نماز میں اللہ کی یاد قرآن کی تلاوت اس طرح سے کیا جاتا ہے تو اللہ اور کہتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں میں نے اپنی زندگی میں نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اتنا شفقت سے سمجھانے والا میں نے تعلیم دینے والا کبھی زندگی میں کسی اور کو نہیں دیکھا آپ نے نہ مجھے ڈاٹا نہ آپ نے یہ سمجھایا یہاں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا ان کی نماز اپنی جگہ باقی رہی کیوں اس لیے کہ وہ بھول سے ان کو معلوم نہیں تھا انہوں نے لا کی وجہ سے اس طرح کی بات کہی تھی علما نے نسان کے ساتھ میں لا علمی کو بھی جوڑا جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے تو یہاں پر اگر کوئی آدمی غلبی میں آ کے کچھ بول جائے غلطی سے جب اس کو یاد نہ ہو تو ایسے آدمی کی نماز برباد نہیں ہوتی ہے وہ اپنی نماز باقی رکھے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں جانتے بوجھتے اگر نماز میں کلام کرے گا تو نماز فاسد ہوگی تو علم اور لا علمی دونوں میں فرق ہوتا ہے اسی لیے اسی کے ساتھ اہل علم میں جہل کو بھی جوڑا ہے نہ جاننا مثال کے طور پر شیخ عبد الکریم الخیر حافظ اللہ فرماتے ہیں وفی حکم الخطأ فی شرح میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہتے ہیں کہ خطا اور نسیان ہی کے زمرے میں اسی کے حکم میں جہالت بھی ہے نہ جاننا بھی ایسا ہی ہے جیسے جان کے بھولا ہو یا انجانے میں فیصلہ کیا ہو خطا کس کو کہتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھولنا کس کو کہتے ہیں معلوم تھا لیکن وقتی طور پر معلوم نہیں تو وہ بھی دونوں چیزیں جو ہیں ان کی اصل اور جڑ میں لا علمی ہے چاہے وہ وقتی طور پر ہو یا فہم کے اعتبار سے ہو تو سر سے لا علمی اولا اس میں شامل ہوگی کہ ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے اس تعلق سے بھی بعض چیزیں دیکھنے کی اور ایک بہت پیاری حدیث ہے جو بہت اس میں یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت بھی اس میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ نحو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہی یہ حدیث خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تکفیر کی گن مشین لے کے گھومتے ہیں جس کو جس کو کافر کافر کافر کہتے ہیں اس بارے میں تفصیل اہل علم کی کتب میں دیکھی جا سکتی ہیں لیکن اصل حدیث اس کو یاد رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نراج الف نفسی ہے ایک آدمی تھا جو جس نے اپنے اوپر اپنے ہی خلاف بہت ساری حدیں پار کر دی تھی شریعت کی یعنی اپنے خلاف اسراف کا مرتکب تھا لم یعمل عمل خیر ایک روایت میں ہے کہ اس نے کوئی بھلائی نہیں کی تھی ایک اور روایت میں ہے کہ اللت ہیں جو مختلف روایتوں میں موجود ہیں کہ اس نے توحید کے سوا کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا توحید کا جو لفظ ہے یہ بخاری ہی کی روایت میں فلم جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنی اولاد سے اس نے کہا ادا انتو فری سمت ہنونی سمت کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا اور میری راہ کو پیس کے جو ہے بالکل ذرہ ذرہ کر دینا اور پھر اسے تیز ہوا میں اڑا دینا اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر میرا رب مجھ پر قدرت پا گیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی اور کو اپنی مخلوق میں سے یا اپنے بندوں میں سے اس نے کبھی عذاب نہیں دیا عالمین کا لفظ ساری مخلوقات کے لیے بھی آتا ہے اور جاندار مخلوقات کی اقسام و انواع و اق... یعنی اصناف پر بھی آتا ہے اور صرف جن و انس کے لیے بھی آتا ہے یہ مکلف کی بات ہو رہی ہے تو کہا کہ وہ میرا رب اگر مجھ پر قدرت پائے اگر میرے رب نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ مجھ سے یعنی کسی اور کو ایسا عذاب نہ دیا ہو یا نہ دے فلمک جب مر گیا وہ تو اولاد نے وہ کیا جس کی اس نے وسیعت ان کو کی تھی فا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا فقال ما کی اس کا جو بھی حصہ تیرے اندر ہے دفن ہو گیا بکھر کے ادھر ادھر ہے تیرے پاس جو بھی ہیں سب کا سب لوٹا جمع کر فاط زمین نے ایسا کر دیا فم زندہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا فقال ما حملك على ما صنعت اللہ تعالی نے اس سے پوچھا جو کچھ تو نے کیا اس پر کس چیز نے تجھ کو آمادہ کیا قال يا رب خشيتك وانت اعلم کہا کہ اے میرے رب بس تیرا ڈر تھا اسی وجہ سے میں نے ایسا کیا اور تو زیادہ جاننے والا ہے تو زیادہ جاننے والا ہے فغفر له اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کر دی ہے یہ مختلف روایات میں ٹکڑے جمع ہیں تو میں نے اس کو ایک کے طور پر ذکر کیا بخاری میں آ, کتاب احادیف الانبیاء میں آ, یہ حدیث موجود ہے تین ہزار چار سو اکاسی صحیح مسلم کتابہ دو ہزار سات سو چھپن سیاق بخاری کا ہے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اولن تو یہ کہ علماء نے کہا کہ ابنتمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی کے عقیدے میں دو چیزیں ایسی تھیں کہ دونوں کی دونوں انفرادی سطح پر کفر رہے دونوں چیزیں کفر ہیں دونوں جمع ہونے سے کتنا بڑا کفر ہوتا نمبر ایک اس نے جو کچھ کیا تھا یہ اللہ کی قدرت سے اور آخرت کی بعث دوبارہ زندہ ہونے سے فرار کے گیا تھا یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر مجھ کو جلا کے راگ بنا کے اڑا دیا جائے بکھیر دیا جائے تو پھر میں اللہ کی قدرت سے پکڑ سے بھاگ سکتا ہوں یعنی پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر قدرت نہیں پائے گا یہ کفر ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے ایک کچھ چیزیں اللہ نہیں کر سکتا ہے اگر مجھ کو جلا دیا جائے تو اللہ تعالی مجھ پر قادر نہیں ہوگا ہاں اگر دفن کیا جائے تو ہی قادر ہوگا تو قدرت اللہ کی قدرت سے میں فرار اختیار کر سکتا ہوں قبر ہے. اور یہ کہ ایک انسان عقیدہ رکھے کہ اگر مجھے جلا کے راگ بنا کے بکر دیا جائے تو آخرت میں واپس مجھ کو دوبارہ زندگی نہیں ہے مجھ کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی کفر ہے کہ ایک انسان بات کا انکار کر دے لیکن علماء نے کہا ابن عبدالبر نے ابن بہت سارے علماء نے بات کہی ہے یہ جاہل آدمی تھا یہ اصل باتوں پر ایمان رکھتا تھا کافر نہیں تھا وہ اس لیے کہ کہتے ہیں دیکھو دونوں چیزوں کو مانتا تھا وہ مانتا تھا کہ اللہ تعالی اس کا مالک ہے اور اس کے سامنے جواب دہی اس کی ہے اور اللہ اس کا رب ہے اس کا معبود ہے اس کا خالق و مالک ہے اور اللہ تعالی کو حساب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے تو اصل اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار اس کو تھا اللہ کو ماننے والا تھا تبھی تو ڈر رہا اللہ سے اور آخر میں بھی کہا تیرے ڈر کی وجہ سے کیا یعنی وہ ڈرتا تھا اسے اپنے گناہوں کا احساس تھا دوسری چیز وہ آخرت کو مانتا تھا لیکن یہ مانتا تھا کہ اگر ایسا کیا جائے تو بچ سکتے ہیں لیکن باقی سب لوگوں کو زندہ کیا جانے والا ہے تو زندہ کیے جانے کا انکار نہیں کرتا تھا لیکن اس میں ایک ضمنی بحث میں وہ یہ مانتا تھا کہ ایسا کرنے سے میں بچ سکتا ہوں تنو اللہ کا منکر تھا نہ آخرت کا لیکن اللہ کے بارے میں اس کے عقیدے میں کمی تھی آخرت کے بارے میں اس کے عقیدے میں کمی تھی اس کی کمی کی وجہ کیا تھی عام طور سے علماء نے کہا یہ جہالت تھی اس کو نہیں معلوم تھا تو اللہ تعالی نے کیا کیا اس سے پوچھا کیوں کیا تو نے ایسا حالانکہ اللہ تعالی جانتا ہے تو اس نے بھی جواب میں کیا کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کہ بہت ڈرتا تھا میں کہ تو پکڑ کرے گا میری اور تو, تو خود ہی جانتا ہے یعنی اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کو حقائق معلوم ہیں اللہ کے علم میں وہ کوئی کمی اور عیب نہیں مانتا تھا اللہ تو زیادہ جانتا میں نے کیوں کیا میرے دل کی بات تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جہل کو معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مفرت کا معاملہ کیا یہ اللہ کی رحمت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی بنیادی باتوں کو مانتے ہیں لیکن ان تک دین کی بات پہنچتی نہیں دور دراز اسلامی ملکوں سے دور وہ ہوتے ہیں ایسے دیہات میں کہیں دور پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو بیسکس مانتے ہیں لیکن تفصیلی ہی بحثیں جو عقیدے کی ہوتی ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی غلط عقیدے میں مبتلا ہوتے ہیں فوراً ان کی تعلیم سے پہلے ان کی تقسیم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اصل دین کو مانتے ہو بہت ممکن ہے کہ آپ اس کو کافر کہہ رہے ہو اللہ کے ہاں وہ مغفرت کا حقدار ہو یہ بھی نہیں کہ جو آدمی بتوں کی عبادت کر رہا آدمی کہنے لگے پھر ان کو بھی کافر نہیں بولنا جو آدمی اسلامی گھر میں مسلمان کے پیدا ہوا اسی پر اسلام کا حکم لگتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ سب کے لیے دروازہ کھول دیں اور کہیں ان کو کافر نہیں کر سکتے ان کو غافل کہنا شروع کر دیں جیسے بعض لوگوں نے کہا جہالت میں اپنی ہے. نہیں بلکہ حدیث میں کیا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی یا تو نصرانی یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں اور حدیث کا ایک ٹکڑا اس میں کیا ہے ف ان کا نا مسلم اور اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہو تو وہ مسلمان ہے معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو بچہ بھی مسلمان شمار ہوگا ورنہ اس کو ان میں شمار کیا جائے گا جن کے جس کے ماں باپ جیسے ہیں تو اس پر ان کا حکم لگے گا اسی لیے بعض جنگوں کے تعلق سے صحابہ نے پوچھا اللہ کہ رسول ہم لوگ بات بہت ہو جائے گی لیکن بعض جنگوں کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ جب حملہ کرتے ہیں تو بچے بھی اس میں ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے ماں باپ کے ساتھ ہیں یہ اخروی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیوی اعتبار سے ماں باپ کا ہے تو اور دنیا میں مسلمانوں کے بچوں کا حکم ان کے ماں باپ کے ساتھ میں وہ بھی مسلمان شمار ہوں گے اور وہ یہودی نصرانی اور مجوسی شمار ہوں گے کیونکہ دنیا میں انہیں کی تربیت میں وہ ہیں اگرچہ بھی بالغ نہیں ہوئے تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان پر مسلمان کا حکم لگے گا کیونکہ شہادتین کا اقرار اس کے پاس ہے یا اس گھر میں وہ پل بڑھ رہا ہے تب اس پر مسلمان کا حکم لگے گا یہ نہیں کہ آپ سارے لوگوں کو مسلمان کہنے لگیں جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی یہ صحیح نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا ہم کو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ جہالت بھی اللہ کے نزدیک درگزر کی مستحق ہے وہ جہالت جو لا علمی کی بنیاد پر ہو کہ ایک انسان کو معلوم ہی نہیں ہے اسی لیے شریعت کے احکام کے تعلق سے بہت سے معاملات میں وہ نہ جاننے کی وجہ سے اگر اس سے غلطی ہو جائے تو ایسا انسان اس پر گناہ نہیں ہے اس پر گناہ نہیں ہے لیکن اس کی ضمنی احکام ہم آگے دیکھیں گے تیسری چیز اس میں یا چوتھی آپ کہہ سکتے ہیں اکراہ ہے اکراہ کہتے ہیں زور زبردستی کو مجبور کر دینا معمولی زبردستی نہیں بلکہ ایسا کہ مجبور کر دینا انسان کو اس میں ہو. جان کا انسان جان خطرہ ایک دم دشمن اس کے اوپر ہے تلوار لے کے سر کھڑا ہوا ہے بندوق اس کی ہاں لگا کے کچھ اس سے کروا رہا ہے تو ایسی حالت ہو کہ جس میں اس کے لیے مجبوری ہو جائے اور کوئی آپشن اس کے سامنے نہ ہو کوئی اور راستہ اس کے سامنے نہ ہو تو ایسی صورت کو ایسی حالت کو اکراہ کہتے ہیں کہ کسی کی مجبوری اس کے اوپر ہو کوئی دباؤ اس پر ایسا ڈالے کہ اس کے سامنے کوئی راستہ ہی نہ ہو ہلاک ہو جاؤ یا پھر اس کی بات مانو ایسی صورت میں بھی اسلام میں رخصت ہے غلطی پر معافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کف اور ایمانی ایمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے تو اس کی وہی داغے آ رہی ہے لیکن درمیان میں کہا گیا ہاں لیکن وہ نہیں جس کو مجبور کر دیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا سزا کی بات آنے والی آگے ہے کس کے لیے جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے ہاں لیکن یہ لوگ اس میں سے الگ ہیں کون کہ جن کو مجبور کر دیا جائے لیکن داخلی طور پر ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن پھر وہ پہلے والے جو آزادی کے ساتھ کفر کریں ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن وہ شخص جو اپنے سینے کو کفر کے لیے بالکل کھول دے اپنے دل کے دروازے کفر کے لیے کھول دے ولا من منشرح بالقف من اللہ ولہم عذاب عظیم ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا ہی سنگین بھیانک عذاب ہے ان کے لیے عذاب عظیم ہے صورت النحل نحل آیت نمبر ایک سو اس عید میں اللہ تعالی نے دو باتیں بتائیں اور دو قسم کے لوگ ہے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی آزادی سے کفر کو اختیار کریں اور اپنے دل کو کفر کے لیے کھول دیں کوئی اس میں ان کے لیے آر محسوس نہ کریں کوئی دل کے اندر مخالفت کفر کے لیے نہ ہو اس کو سینے سے لگا لیں اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول دیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے عذاب کا اور اللہ کے غصے کا وعدہ کیا ہے لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کاٹ کے ان لوگوں کو الگ کر دیا جنہیں مجبور کر دیا جائے اور سیاق آپ دیکھیے کفر کا ہے انہیں مجبور کر دیا جائے کفریہ بات یا کفریہ کام کرنے کے لیے تو ایسے لوگوں کے لیے جب کہ ان کے اندر وہ ایمان پر مطمئن ہو کہ ایک انسان کو مجبور کر دے کہ تم کو ہم مار ڈالیں گے اگر تم بت کے تعلق سے تعریف کی بات نہ کہو اگر تم کلمہ کا انکار نہ کرو اگر تم اس بت کو سجدہ نہ کرو ما ڈالیں گے تم کو اگر ایسی حالت کسی کی ہو جائے اور وہ وہ کام کر بیٹھے جو وہ اس سے کروا رہے ہیں لیکن اس کے دل میں ہوں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اللہ کسی وقت کوئی عبادت کے لائف نہیں یا دین کی کسی بات کا انکار اس سے کروائیں وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں کہ سچے رسول نہیں ہے نعوذ باللہ لیکن وہ دیکھے کہ بیو بچے میرے ساتھ میں سفر میں اس کو پکڑ لیا لوگوں نے اور امکان بولے بغیر چھوٹنے کا نہیں لگتا ہے غالب گمان یہ کہ چھوڑ بھی دیں گے وہ تو مستقبل جانتا نہیں ہوگا کیا آگے لیکن امکان لگتا ہے تو ایسی صورت میں دل اگر اس کے دل میں اگر اس کے ایمان جمع ہوا ہے لیکن جان بچانے کے لیے وہ مجبوراً ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جو کفری ہیں جبکہ ان پر راضی نہیں ہے تو اللہ یہاں اس پر پکڑ نہیں ہے ایسا رحیم رب ہمارا ہے کہ جو بندوں کی مجبوریوں کو دنیا کے مسائل کو جانتا ہے اتنا آسانی اس نے رکھی ہے کہ کفر کا کلیمہ بھی اس کے یہاں معاف ہو سکتا ہے اگر مجبوری میں اس سے کہلوایا گیا ہو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں انسان کی مجبوریوں کی پوری رعایت موجود ہے اس کی مثال آپ دیکھیے ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں مشرقین نے پکڑا اور انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑا مجبور کر دیا یہاں تک کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات نکلوا نہیں دیے اور اپنے جھوٹے معبودوں کی تعریف نہ کروا لی جھوٹے معبودوں کی کلیمے کے بالکل الٹا جھوٹے معبودوں کی تعریف لاپذا بہت اچھے ہیں سچے معبود ہیں جو بھی ان سے اللہ بہتر جانتا کیا کہلوائے اپنے جھوٹے معبود مشرق لوگوں نے شرکیا یعنی اپنے جھوٹے باطل معبودوں کی تعریف کروا لی ان سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں گستاخی کروا لی آپ کو برا کہنے پر مجبور کر دیا ثم ترکوہ کو جب انہوں نے مجبور ہو کے بول دیا چھوڑ دیا فلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہ جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے دیکھا کچھ حال بدلا ہوا ہے کہا کیا حال پیچھے چھوڑ کے آؤ نے کیا ہوا میری جب آنے سے پہلے کیا ہوا ہے نہ ورا اکل شاہ رنیا رسول الله کہ اللہ کے رسول بہت برا ہوا ہے شر ہی شر میرے پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں نہ چورک تو حید نیل تو مین کا وہ تو اللہ کے رسول مجھے جب تک کہ میں نے آپ کو برا نہیں کہا اور ان کے جھوٹے معبودوں کو اچھا نہیں کہا تب تک کہ وہ مجھ کو چھوڑے ہی نہیں انہوں نے ایسا کرنے کے بعد ہی مجھ کو چھوڑا کالا کئی فتو قلب کا تم نے اپنے دل کو اس وقت کیسے پایا جب تم بول رہے تھے یا جب اس طرح کا حال تھا تمہارا یا اس بات پر تم اپنے دل میں کیا کیفیت پاتے ہو کالا مو ان ممبل ایمان کا اللہ کے رسول میرا دل تو ایمان پہ مطمئن ہے تھوڑی نا ان کی وجہ سے مطلب میں تھوڑی مانتا ہوں ان باتوں کو میرا دل ایمان پر مطمئن ہے قَالَ ان اندو فی آپ نے فرمایا اگر وہ دوبارہ ویسے ہی کروائیں ویسے ہی کرنا یعنی اور مجبور کریں کوئی حرج نہیں کیوں اس طرح دل میں ایمان جمع ہوا ہے اگر وہ مجبور کر دیں تم کو ایسا کہنے پر تو تم کہہ سکتے ہو مجبوری کی حالت میں اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام ادھہبی نے کہا کہ یہ شرط بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ روایت ہے تو اس حدیث سے بھی بات بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں انسان کے لیے گنجائش ہے کیونکہ سیاسی حالات دنیا کے بدلتے رہتے ہیں اور آج کل جو ہم لوگ حالات دیکھ رہے ہیں خاص طور سے اپنے ملک میں تو اور بہت سارے دوسرے علاقوں میں بھی تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دیکھیے اسلام کتنا پیارا دین ہے جو انسان کی جان اور اس کی عزت اس کے مال کی بقا کے لیے اس کے لیے تحصیر کا معاملہ کرتا ہے ایسا پیارا دین ہے کہ جس میں ایسا نہیں کہ کرو یا مرو نہیں بلکہ انسان جو ہے اس کی جان و مال اور اس کی عزت اور اس کی بہو بیٹیاں بیوی بچے ان کی رعایت ان کی حفاظت اس میں ہے کہ کبھی ایسی مجبوری آ بھی جاتی ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے اس کی جان و مال کا عزت کا خطرہ ہوتا ہے ایسے وقت میں اکراہ کی صورت میں انسان ایسا کریں تو اس کے لیے گناہ اللہ کے ہاں نہیں ہے تو یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہیں جو تینوں معاملات ہیں خطا ہے نسیان ہے اور اکراہ ہے ان میں بہت ساری تفصیلات ہیں جس میں دو باتیں میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں زیادہ گہرائی میں جانے کی بجائے پہلا قاعدہ کیا ہے شیخ حسین جتنی بھی حرام اور ممنوع چیزیں ہیں یہ حدیث ان تمام کے معاملے میں ایک عام قاعدہ ہے جو اللہ کے حق کے تعلق سے ہے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی مانی جائے ام المورات فانها لا يسقط اداؤها وقضاؤها فلا بد ان <تُفعَلُّ> کہتے ہیں کہ لیکن جہاں تک کے مامورات ہیں دین میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک کرنا ضروری ہے دوسرا بچنا ضروری ہے تو مامورات اور محظورات کرنا ضروری ہے فرض ہے واجب ہے دونوں ایک ہی ہیں تو ایسی چیزیں مامورات ہیں اور حرام چیزیں ہیں یہ کیا ہے محظورات ہیں یہ حدیث جو ہے یہ محض کے باب میں عام ہے کہ کوئی غلط کام ہو جائے حرام کام ہو جائے ان تینوں چیزوں کے باب میں وہ عام حدیث ہے ساری چیزوں کے لیے قائدہ ہے لیکن جہاں تک کہ کا معاملہ ہے فراز ہیں تم کو ادا کرنے ہیں ان کے تعلق سے ہے کہ ان کو کرنا ہی پڑے گا چھوڑ نہیں سکتے ولا کن یس کو تو لیکن اگر بھولنے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے انسان سے وہ چیز موخر ہو جائے تو اس تقیر پر انسان کے لیے گناہ نہیں ہے بلکہ معافی کا معاملہ ہے فلو ان مثال کے طور پر فلو ان اکلا لحم ابلن وہ مثلا ایک آدمی اگر اونٹ کا گوشت کھا لے یہ بھی نیا مسئلہ مانگ پڑے گا بہت سارے لوگوں کو اگر اونٹ کا گوشت کھا لے اور وہ وضو کی حالت میں تھا ولم يعلم ان اكل لحم لحم الابل ناقض الناقض اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے تو اور اس نے اسی طرح نماز پڑھ لی وضو کیا اونٹ کا گوشت کھایا نماز پڑھی فیلزم هو ان يعيد الوضوء او الصلاه اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے کیوں اس لئے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے تو اب اس کو معلوم نہیں تھا اب اس نے یا تو معلوم نہیں تھا یا تو بھول کے اس نے نماز پڑھ لی اور اسی وزو سے پڑھ لی جس نے کھانے سے پہلے کیا تھا اب بعد میں معلوم پڑا کسی نے کہا رہے آپ نے تو اسی نماز پڑھ لی تو کیا ہوا کہا کہ دیکھیے آپ گوشت کھائے نا اونٹ کا تو مجھ کو تو نہیں معلوم تھا تو کیا مطلب ختم ہو گیا معاملہ نہیں اس لیے کہ اب آپ کو پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی جو معمورات ہیں وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں ان کی ادائیگی باقی رہتی ہے تو کہتے ہیں ودا لکھ ان الاجبہ یوم کنو تدارک <جَحل> کہتے ہیں جہل اس لیے کہ جو واجبات ہیں جن کا ادا کرنا لازم ہے تو جہالت کے ساتھ ان کا تدارک ممکن ہے بھئی میں نے غلطی کر دی فلاں چیز میں یا بھول گیا تھا ٹھیک ہے اب یاد آیا اب معلوم ہوا اب اس کی بھرپائی میں کر سکتا ہوں جو نہیں کیا وہ کرنا ہے کرنے کا امکان باقی ہے وہ امل محرم لا یم کن تدارو کو ہو لے انمن ہو لیکن جو حرام چیزیں ہیں حرام چیزیں ہیں تو اب جیسے کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ فلاں چیز پینا حرام ہے فلاں چیز کرنا حرام ہے کر لیا اس نے بعد میں معلوم پڑا ایسا کرنا حرام اب کیا واپس جا کے نہیں کرے گا وہ تو, تو ہو گیا وقت چلا گیا اس کا وہ کیے ہوئے کو نہیں کرنا نہیں کر سکتا ہے. ہاں نہیں کیے ہوئے کو واپس سے کر سکتا ہے تو کہتے ہیں حرام میں تو واپس تدارک نہیں ہو سکتا ہے لیکن فرائض میں واجبات میں اوامر میں اللہ تعالی کے تدارک ہو سکتا ہے کہ جو نہیں کیا یا غلط کیا اس کو صحیح طور پر کر لے تو یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر سو گیا رات میں دیر تک واٹس اپ پہ لگا رہا رات کو تین بجے تک اب سو گیا اب نیند کب کھلی آرام سے دس بجے کھلی اس کے بعد میں اٹھ کے کہنے لگے کہ حدیث میں دیکھو کیا ہے اللہ تعالی نے درگزر کا معاملہ کیا ہے میری امت سے کس بارے میں نسان کے معاملے میں یا فلاں چیز کے بارے میں تو میں بھول گیا تو نماز ثاقط ہو گئی یا کام میں لگا رہا اور اظہر کی نماز چلی گئی یا مغرب چلی گئی اور اگلی نماز کا وقت آ چلی گئی نا نماز بھول گیا ختم معافی ہے نہیں اس کو وہ نماز ادا کرنی پڑے گی کیوں اس لیے کہ اس پر وہ باقی ہے وہ ساقت نہیں ہوگا اس کا گناہ معاف ہے وہ معاف نہیں ہے اس کو یاد رکھیے عمل چھوڑنا معاف نہیں ہے چھوٹ گیا اس کا گنا معاف ہے آگے یاد آنے کے بعد چھوڑنا معاف نہیں ہے اس کو یاد رکھنا سے. چاہیے یہ شرح ارب میں شیخ وسمین نے قاعدہ بیان کیا ہے دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ شیخ ہی فرماتے ہیں شیخ ابن وسیمین کہتے ہیں کہ جمع المحرمات فی العبادات وغیر العبادات اذا فعلہ الانسان جاہلا او ناصیا او مکرہن فلا شیئ علیہ فیما يتعلق بحق اللہ تمام عبادات یا عبادات کے علاوہ دوسرے معاملات ان کے تعلق سے جتنے بھی حرام چیزیں ہیں اگر انسان جہالت سے بھول کے یا مجبور کر دیا جائے اور وہ کر بیٹھے اس پر کوئی گنا نہیں ہے ایسے معاملات میں جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو جو اللہ کے حقوق اس پر ہوں فلاں فلا لیکن کہتے جہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں جہالت میں آدمی کوئی حرام کام کر بیٹھے تو اس سے ضمان معاف نہیں ہوگا بھرپائی معاف نہیں ہوگی آپ نے لا علمی میں کسی کو نقصان پہنچا دیا تو آپ کہیں کہ معلوم نہیں تھا غلطی سے ہو گیا تو کوئی بھرپائی نہیں نہیں آپ کو اس کا خرچ اٹھانا پڑے گا اس کی نقصان کی بھرپائی آپ کو کرنی پڑے گی چاہے بھول سے ہوا ہو لا علمی سے ہوا ہو اور غلطی سے ہوا ہو جیسے آپ نے غلطی سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کا نقصان کر دیا ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا تو جو بھی بھرپائی شرعی اعتبار سے آپ پر لازم ہوتی ہے آپ کو کرنی پڑے گی کو بھرپائی اس کی کرنی پڑے گی کیوں اس لیے کہ وہ حق آدمی کا ہے گنا معاف ہے معاف نہیں ہے کہتے من اس سے گنا معاف ہوگا لیکن بھرپائی معاف نہیں ہوگی یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے بلکہ شیخ میں ضمن ایک جو ہے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کہ فلاں کو قتل کرو اگر وہ مجبور ہو کے اس کو قتل کریں تو بعد میں جب ثابت ہو جائے کہ ایسا ہوا ہے تو اس کو سزا میں قتل کیا جائے گا اگرچہ اس نے مجبوراً قتل کیا ہے کیوں اس لیے کہ وہ آدمی کا حق ہے اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور کا قتل کرے مجبوری میں اس کے لیے کسی اور کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے بھائی میری جان بچانے کے لیے میں نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس سے اپنی جان بچانا تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے کو قتل کرنا کیسے ثابت ساقت ہو سکتا ہے تو بعد میں اسلامی حکومت میں اس کے لیے سزا اس کی ہوگی یا جو بھی احکام قتل کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے تو یہ بات یاد رکھنے کی یہ نہیں کہ آدمی کہ میں مجبور ہوں اور چھوٹی موٹی مجبوری نہیں ہے باس کہتا تم کو ایسا کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے میں نمازیں چھوڑ دیتا ہوں ورنہ جواب سے نکال دوں گا اب بھائی آپ ایسی نمازیں نہیں چھوڑ سکتے بلکہ آپ کو یہ اکراہ نہیں ہے اس میں اختیار آپ کو باقی ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے نہیں بلکہ آپ کے لیے وہ جواب چھوڑ کے دوسرا جواب کرنا ممکن ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیوی نے کہا مت جائیے گھر میں بیٹھیے اور آدمی نمازیں چھوڑ رہا ہے یا فلاں چیز مت کیجیے ایسا نہیں کر سکتے ہیں یا بیوی چاہتی مجبور کر دی ستا ستا کہ گھر میں مجھ کو ٹیلی چاہیے اور گانے اور فلمیں چاہیے میرے اوپر بیوی کا اقرا ہے تو قوام ہے گھر کا تو کو چاہیے کہ بیوی کو تابے کرے دین کے یا بچوں کے تعلق سے یا فلاں فلاں پڑوسی کو نہیں کہتے کو کہتے کہ انسان کے خطرہ ہو کا ایسی صورت میں اکراہ ہوتا ورنہ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو آدمی بہانہ نہیں بنا سکتا ہے اللہ کلحال تو اس حدیث میں یہ تین باتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ خطا نسیان اور اکراہ کا معاملہ ہم نے دیکھا یہ آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر انتالیس اب آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرنے کی نصیحت کی ہے کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کی طرف راغب ہو اور دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہ مانتا ہو بلکہ اسے یاد رہے کہ یہاں سے ہم کو جانا ہے ہم سے پہلے کتنے بادشاہ آئے بڑے بڑے لوگ آئے اچھے برے سب تھے انبیاء بھی آئے وہ دنیا سے چلے گئے ہم بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے یہ وقتی ٹھہرنے کے لیے مسافر خانہ ہے یہاں سے ہم کو ایک دن جانا ہے حدیث کیا ہے بن عمر رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا فقال کن فی دنیا کا ان کا غریب او عابر الصبیل دنیا میں ایسے رہ کر زندگی گزاروں جیسے گویا کہ تم یہاں ایک اجنبی ہو یا مسافر ہو عابر الصبیل راستہ چلنے والا وکان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے تھے کہ جب تو صبح کرے جب تو شام کرے اذا امسيت فلا تنتظر الصباح تو صبح کا انتظار مت کرنا واذا اصبحت فلا تنتظر تنتظر المساء اور جب تو صبح کرے تو شام تک کا انتظار مت کرنا و خود من صحتك لمرضك اور اپنی صحت کے دور میں اپنی بیماری کے دور کے لیے کچھ جمع کر لے وومن حیات ہی کلیموتک اور اپنی زندگی میں اپنے موت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لے اس کو امام البخاری نے روایت کیا روا الباری اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مومن کے رہنے کے اور زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے اور طرز کو بیان کیا ہے مومن کو دنیا میں کیسے رہنا چاہیے اور آپ نے فرمایا کن فر دنیا کا انّا کا غریب دنیا میں ایسا رہ گویا کہ تو ایک اجنبی ہے یا تو مسافر ہے دو باتیں آپ نے بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرعون کے دربار میں جو مومن تھا اس کے بارے میں اس کا جو خطاب ذکر کیا ہے سورہ غافر یا جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے آیت نمبر انتالیس میں اس نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا یا قومی انما متاع ان نما دل حیا تو دنیا متاڑ وہ انت ادار القرار کہا اے میری قوم یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بس چھوٹی سی پونجی ہے تھوڑا سا متا ہے تھوڑی لذت اٹھانے کی چیز ہے ٹیمپرری یہ یعنی کیا کہیں اس کو لذتے ہیں وہ ان آخرت ہی ادار القرار اور ہمیشہ رہنے کا گھر یہ آخرت ہے دنیا تو وقتی لذت ہے وقتی متاح ہےقتی پراپرٹی ہے تھوڑی سی چیز ہے جو آج تمہاری میں لیکن اصل رہنے کا اور گھر جو ہے وہ آخرت ہے تو یہ جو مزاج ہے یہ مومن کا ہونا چاہیے اصل ہمارا گھر آخرت کیسی لیے تم عدی اللہ تعالیٰ ہوں حتمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے اور آپ کے گھر کے حال کو دیکھا رو دیے آپ نے کہا امر کیوں روتے ہو کہا اللہ کے کی رسول کیسر اور سمار اور انہار میں ہے ال اور آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے گھر کا یہ حال ہے آپ نے کہا ہے عمر کیا تم یہ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بلا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن دنیا کی محرومی کو آخرت کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہے اس کے سوا قلب کی تسکین کا اور کوئی ذریعہ مومن کے لیے نہیں ہے دنیا میں محرومی بادشاہ کو بھی ہونی ہے سب کو سب نہیں ملتا یہاں آدمی وقتی طور پر ہے آج ہم ہیں کل نہیں ہیں سارا یہاں تھوڑی جمع کرنا ہے جمع کر کے رکھیں گے اور ہم جائیں گے فائدہ کیا ہے آخرت میں ہم کو جا کے رہنا ہے بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں کوئی امریکہ میں کوئی سعودی میں کوئی ہانگ کانگ میں اور کوئی کہیں اور جا کے رہ رہا ہے فیملی یہاں پر ہندوستان میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں اب وہ کیا سوچتا ہے وہیں جا کے بنگلے بنا رہا وہیں جا کے سب کچھ کرا نہیں وہ پیسے بچاتا ہے بھیجتا رہتا ہے جماتا رہتا ہے سوچتا ہے کہ میں جب اپنے ملک میں جاؤں گا اپنے دیش میں جب جاؤں گا وہاں جا کر ایک اچھے سے بزنس کروں گا گھر بناوں گا گاڑیاں خریدوں گا سب کچھ کروں گا وہاں میرا گھر ہے یہاں تھوڑی ہے یہاں تو کیسے بھی رہ لیتا ہوں میں ایک ایک ایک روم میں دس, دس لوگ رہ ہیں پلنگ کے نیچے کی کے نیچے پلنگ کے نیچے, نیچے پلنگ اس طرح سے رہتے ہیں کیوں? یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے ہم وقتی طور پر یہاں پر ہے اصل گھر ہمارا کہیں اور ہے یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے اس مزاج کے نتیجے میں بہت ساری خیر وجود میں آتی ہے اور دنیا کو ہمیشگی کی جگہ سمجھنے سے بہت سارے شرور جنم لیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حصیر اللہ کے رسول ص سوئے لیٹے اٹھے وقد جب آپ بیدار ہوئے اٹھے وقد فی تو آپ کے وہاں لیٹنے سے آپ کے بدن پر بوری کے سختی کے وج... سختی کی وجہ سے نشان بنے ہوئے تھے بوری پر آدمی سو جائے اور جسم پر نشان ہوں گے فقلنا یا رسول لو کہ اللہ تخر نہ لکو اللہ کے رسول کاش کے ہم آپ کے لیے تھوڑا سا جیسے گدے جیسا کچھ بنا دیتے کہ اس پر آپ آرام کرتے لی لی دنیا؟ کہا میرا دنیا کا کیا لینا دینا دنیا اللہ کرا بن اس نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا میں دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک اللہ کے جیسے کوئی سوار ہو جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا ہے اور پھر تھوڑی دیر آرام کر کے وہ نکل جائے گا اس پیڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا کہ میں مسافر کی طرح ہوں یا تھوڑے دن کے لیے ہوں آپ مجھ کو ایک دن جانا یہاں سے تو یہی سب میں اپنا بنا. کوئی آدمی پیڑ کے نیچے آرام کے لیے بیٹھا ہو تو کیا اس پیڑ کے نیچے سارا گھر سجاتا ہے سارا سجا کے وہیں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے نہیں اس کو معلوم ہے تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں رکا ہوا مجھ کو آگے بڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی مزاج لے کے زندگی گزارتے تھے آپ بوریے پر سو رہے ہیں آج ہم اتنی ساری راحتوں کے باوجود دنیا میں شکایت اللہ کی کرتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجاہدے اور مشقتوں کے باوجود آپ نے کبھی اللہ کی شکایت نہیں کی بلکہ اللہ کا شکر کرتے تھے اور عبادت میں شکر کو تلاش کرتے تھے افلا احب الشکورا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں تو یہ جو چیز ہے یہ بہت آلہ سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی زندگی سکھائی کہ ہم سادہ زندگی گزاریں لیکن اعلیٰ سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں یہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ہے اللہ یہ کہ ان کے پاس بھی یہ چیز ہو تو دنیا کی چیزوں کا مل جانا اصل نہیں ہے لیکن داخلی طور پر داخلی طور پر قلبی سطح پر اعلیٰ سوچ اور اعلیٰ زندگی کا ملنا اندر کی زندگی کا اعلیٰ ہونا زیادہ اچھا ہے باہر کی معلوم کوئی چیز نہیں ہے کوئی انسان کا حصہ نہیں ہے وہ انسان کا حصہ نہیں او باہر ہے اس سے اسی چھوٹنے والی چیز ہے اندر جو اس نے بنایا ہے وہ اس کا ہے لہذا ایک اچھا انسان جس, جس کے اندر ایک قیمتی خزانہ ہو باہر کے خزانوں سے محرومی اس کے اس کے لیے غم کا سبب نہیں بنتی ہے یہ راز ہے اللہ والوں کی یا صالحین یا اہل علم کی زندگی کو آپ دیکھیے باہر کچھ نہیں ہے اندر ان کے سب کچھ ہے یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا میں تو بس ایک سوار کی طرح ہوں مسافر کی طرح ہوں ایک پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے وہ اس طرح ہاتھ کے لیے رکے اور اس کے بعد پھر اس پیڑ کو چھوڑ کے آگے نکل جائے امام احمد تر ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے حسن وسیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المو منو دنیا کل غریب دنیا میں ایک اجنبی کی طرح ہوتا ہے لا و لا فیسفا دنیا میں اجنبی کی طرح ہوتا ہے جان نہ پہچان کوئی میرا نہیں میں اکیلا ہوں یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں دنیا کی ذلت پر واویلا نہیں مچاتا اور نہ ہی یہاں کی عزت میں لوگوں سے تنافس کرتا ہے کمپیٹ کرتا ہے دوسروں سے کمپٹیشن نہیں کرتا ہے بھئی آپ کسی علاقے میں گئے وہاں آپ مسافر ہیں کوئی پہچان کا نہیں جانا پہچان دو دن کے لیے رکا ہوں پھر نکلنا ہے وہاں آپ دیکھتے فلان کے پاس یہ ہے کے پاس یہ اس کا گھر ہے اس کا وہ ہے تو مجھ کو بھی ملتا تو کتنا اچھا ہوتا نہیں میں یہاں کا ہو ہی نہیں مجھ کو جانا ہے کہیں اور تو وہاں آپ جو محرومی ہے میں لوج میں رکا ہوں کے پاس گھر ہیں اور میں میرے پاس گاڑی بھی نہیں دیکھیے میں ٹیکسی سے جا رہا ہوں اس کے پاس کار ہیں مسافر آدمی اس پہ سوچتا ہی نہیں ہے مجھ کو یہاں رہنا تھوڑی میرا گھر کہیں اور ہے تو وہاں کی ذلت پر بھی سو لیتا ہے کچھ بھی کھا لیتا ہے سینڈوچ کھا رہا ہے کوئی باٹل سے پانی پی رہا ہے ٹھیک سے مل رہا ہے نہیں تو کھجوری کھا کے چل رہا ہے آگے تو وہاں کی جو محرومی اور ذلت ہوتی ہے سفر میں اس پر شکایت نہیں کرتا ہے شور شرابا نہیں کرتا کیا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور وہاں دوسروں کو جو ملا ہوا ہے اس میں ان کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کرتا ہے کہ کسی شہر میں جا کے دو دن کے لیے ٹھہرا ہے دیکھا اس کے پاس یہ گھر ہے تو میں بھی اس سے اچھا گھر یہاں بناؤں نہیں کرتا وہ یہ میرا علاقہ ہے ہی نہیں ہے اس کے پاس ہو تو ہو مجھ کو کہیں اور بنانا ہے میرا کہیں اور ٹھکانا ہے یہ میری جگہ نہیں ہے میں اس سے مقابلہ آرائی نہیں کروں گا یہ حال مومن کا ہوتا ہے لہٰذا ایسا مزاج اگر آدمی کا بن جائے دنیا میں کسی سے وہ لڑے جھگڑے تنافظ کرے اور اس کے ساتھ حسد کرے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے ہمارا گھر آخرت میں ہے ہمارا گھر آخرت میں ہے اور ہم اگر اللہ نے قبول کیا ہماری عبادات کو ہمارے اعمال کو تو وہاں اس سے بہتر ملے گا وہ بھی اللہ کے رحمت پر موقوف ہے تو یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے ابن العرابی نے اپنی معجم میں اس کو روایت کیا ہے شیخ ابن وطیم رحم اللہ ایک نقطہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ دو کیوں بتایا آپ نے کہ مسافر بتایا اور اجنبی یہ دونوں الگ الگ ہیں تو ان دونوں کے بیان کرنے میں کیا حکمت ہے فرماتے ہیں فل لمت تقیبا قراون وہ عابر الصبیل تقرفی ابدن بل ہوا معاشی کہتے غریب اجنبی آدمی وہ ہیں جس نے اس علاقے کو اپنا مسکن اور یعنی مستقر نہیں بنا ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے مجھ کو وہ اجنبی آدمی ہے چار دن رہنا پھر جانا ہے لاج میں ٹھہرا ہوں کسی مسجد میں ٹھہرا ہوں کسی کے یہاں مہمان ہوں اجنبی ہوں یہاں پہ نکل جانا ہے مجھ کو آگے. لیکن مسافر اس کو کہتے ہیں آبیر سبیل جو ہے یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے وہ کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے لمبر فی ابن بل ہو مشین وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے جو راستے پہ گاڑی پہ چل رہا ہے وہ آبیر و سبیل ہے اور جو کہیں تھوڑے وقت کے لیے تھوڑے دن کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے کسی آپ گئے رشتہ دار کے ہاں پہ روکے وہاں پہ ایک ہفتے کے لیے دو تین دن کے لیے آپ وہاں پہ کیا ہے غریب ہیں تو کم سے کم وہ تھوڑا ٹھہرا تو ہے کہیں اس نے پڑاؤ تو ڈالا ہے لیکن عابر الصبیل تو کہتے ہیں وہ ہے جو رکتا ہی نہیں وہ چلا جا رہا ہے گاڑی میں اپنی سواری پر اپنی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہتے وہ آبر الصبیل اکمل غریب عابر الصبیل جو ہے جو مسافر ہے جو اپنی راہ پر گامزن ہے وہ اس سے بھی زیادہ زاہد ہے جو کہیں رکا ہوا ہے جو غریب ہے اجنبی ہے لے عابر آبر آبر بجالس غریب اللہ کی نہ غریب کہتے ہیں کہ مسافر تو کہیں بیٹھا ہی نہیں ہے وہ تو چلا جا رہا ہے اپنے راستے پر ہاں جو کہیں دو چار دن کے لیے رک جاتا ہے اجنبی ہوتا ہے وہ کہیں رکا ہوا تو ہے کم سے کم تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تو مسافر کی طرح جیے آبر صبیر کی طرح یا کم از کم اجنبی کی طرح جیے اس کو وطن اپنا مت بنا تو اجنبی یہاں پر یا مسافر بن کے رہے جو اس سے اعلیٰ درجہ ہے زہد کا تو یہ شیخ سے نے یہ بات کہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وکاں ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحتا فلا تنتظر المساء ابن عمر کہتے ہیں کہ جب صبح شام ہو تو صبح کا انتظار مت کر اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار مت کر کیا مطلب اس کا شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں فلا تؤخر عمل اليوم لغد کہتے آج کا عمل کل پر مت ٹال انتظار مت کر کا کیا مطلب ہے کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کر یعنی شام ہو تو شام کا عمل آج کا عمل آج ہی کر لے کل کریں گے ٹال مت یعنی خیر کے اعمال جو آج کر سکتا ہے آج کر لے کیوں کہتے ہیں اولمانا ادا ان سا فلا سبا قد تموت قبل تصبح کہتے اس لیے کہ ممکن ہے کہ تو صبح ہونے سے پہلے مر جائے وصیت کرنی ہے یا فلا چیز ہے یا فلاں کام ہیں خیر کے کام ہیں اگر آج کر سکتا ہے آج کر لیں کل پہ مٹان ہو سکتا ہے آج ہی مر جائے رات ہی میں مر جائے صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ ادا تن مسا لے ان کا تم تو قبل ان تم سی اور جب صبح ہو تو شام تک مٹال ممکن ہے کہ شام ہونے سے پہلے تو مر جائے شیخ حسین نے یہ شرح اربئین میں بات کہی مانو یو کے انتظار نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو ٹال مت مؤخر مت کر جب بھی موقع ملا ہے تو اس کو کر لے آگے کیا ہوگا معلوم نہیں آگے کیا ہوگا معلوم نہیں پھر فرماتے ہیں وہ خود من صحت کا اپنی صحت کے دور میں بیماری کے دور کے لیے حاصل کر لے کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافرا نیام المقیمن سحا امام الباری نے الجہاد وسیئر میں دو نو سو پر اس کو ذکر کیا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی ثواب لکھا جاتا ہے جب وہ ان اعمال کا اہتمام کرتا تھا جب وہ مقیم تھا اور صحت مند تھا بیماری میں کچھ کام چھوٹ جاتے ہیں جو پابندی سے آدمی کرتا ہے اور اسی طرح سے سفر میں جب آدمی ہوتا ہے تو بہت سارے کام آدمی جو اپنے مقام پر کرتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں بہت ساری نیکیاں چھوٹ ہیں تو جس آدمی کا حضر میں اور صحت کے دور میں کسی نیکی کا معمول رہا ہو اگر وہ بیمار پڑ جائے یا مسافر ہو اور وہ نہ کر پائے پچھلے معمول کی وجہ سے وہ لکھا جاتا ہے سے مراد یہ ہے کہ اپنی صحت کے دور میں اپنی بیماری کے لیے جمع کر لے مطلب صحت کے دور میں اعمال کا اہتمام کرتا رہے کیونکہ بیماری کے دور میں شاید تو نہ کر پائے تو اگر صحت کے دور میں تیرا معمول تھا تو اس دور میں تجھ کو یہ ثواب ملتا رہے گا تو اس دور کے لیے آج عمل کر رہے تاکہ تب بھی تجھ کو مداومت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فض و کرم سے عطا کرے وہ من حیات ہی موتک اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے جمع کر لے یعنی ایسے آمال کر زندگی میں جن کا ثواب تجھ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْ قَطَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثًا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے آمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے ہاں مگر تین چیزیں اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ سِ یا پھر اس علم کے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اول یا یہ کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے امام مسلم نے کتاب ہمیں اس کو ذکر کیا ہے روایت کیا ہے حدیث نمبر 1631 اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے ان اعمال کے جن کی بنیاد وہ خود بنا ہو جن کا سبب وہ بنا ہو اور اس کے مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا فائدہ باقی رہے مثلا ایک آدمی ایک پیڑ اس نے لگا دیا اور وہ مر گیا پیڑ کا سایہ اور اس کے پھل لوگ مسافر آتے ہیں اس پیڑ کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کا پھل کھاتے ہیں اپنی بھوک مٹاتے ہیں تو اب وہ آدمی تو چلا گیا لیکن چونکہ اس پیڑ کا سبب وہ شخص تھا لہذا اس پھل کے کھانے یعنی لوگوں کی بھوک مٹانے اور لوگوں کو سایہ دینے کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا کیونکہ نیکی اس کی ہے وہ نہیں ہے لیکن نیکی تو اس کی ہے تو اس کو ثواب ملے گا تو اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی میں ایسی نیکیاں کر لے کہ تیرے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب تجھ کو ملتا رہے اور آخرت کی تیاری کر زندگی کو زندگی کے لیے مت بنا زندگی کو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بنا اس کا ذریعہ بنا ایسے اعمال کر کہ تجھ کو آخرت میں کام آئے خصوصاً ایسی نیکیاں جو تیری زندگی کا بدل بن جائیں تیری موت کے بعد بھی تیرے نہ ہونے کے باوجود بھی نیکیاں تیری زندہ رہیں تو مر جائے لیکن نیکی زندہ رہیں تو یہ یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی عقل مندی ہے لہذا آدمی نیکی کریں عقل سے کرے ایسی نیکیاں کریں کہ یہ مر جائے لیکن اس کے بعد سواب ملتا رہے کوئی کتاب آپ نے خریدی کسی کو دے دی اب وہ اس کا بیٹا پوتا پڑ پوتا پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو اور ان کی زندگی بن رہی آپ کو سواب ملے گا آپ نے کہیں نہ کہیں خیر میں اس کے لئے کوئی لائبریری بنوا دی آپ نے کوئی مسجد تعمیر کروا دی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لگا دیا نسل در نسل نسل در نسل لوگ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو سواب مل رہا ہے کیونکہ آپ کا عمل اور آپ کا مال اور آپ کی محنت اس میں لگی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کا بھی اس میں دخل ہے اس کام میں تو وہ چیز باقی ہے آپ چلے گئے آپ کو سواب ملتا رہے گا یا علم یا پھر صدق جاریہ یا مادی نفع ہو یا علمی نفع ہو دینی نفع ہو یا پھر یہ کہ ایک شخص چھوڑ جائے اپنے بعد جو اور اشخاص پیدا کرتا رہے یا کم از کم آپ کے لیے دعا کرتا رہے اول دن صحیح یا اولاد کی اچھی تربیت کریں کہ مرنے کے بعد وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے یہ ان دونوں سے بھی بڑھ کے ہے کیوں اس لیے کہ دعا سے ڈائریک نجات ہے نیکیاں قبول ہوں گی رد بھی ہو سکتی ہیں لیکن دعا دعا سے ڈائریک جنت ہے نیکیاں تلیں گی گناہ کے بالمقابل لیکن دعا اللہ مغفرت کر دے تو سیدھا مغفرت تو تو ڈائریک انجام ہے تو یہ زیادہ اور اچھا ہے کہ اپنے بعد ایسے افراد چھوڑ جائے انسان جو اس کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں خود عمل کریں کہ اس کو بھی ملیں مزید یہ کہ وہ اس کی احسان مندی اور شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت کر اس کو جنت الفردوس نصیب فرما آپ دیکھیں اس سے بڑھ کے اچیومنٹ کیا ہو سکتا ہے یہ دعا کرنے والے اپنے پیچھے چھوڑ جائیں اور خاص طور سے اولاد جس کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے پیچھے چھوڑے جو گڑ کے اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے موت کے لیے کچھ کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمس غنیمت جان قدر کر لے پانچ چیزوں سے پانچ پانچ چیزوں کے ہونے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جان کیا ہے وہ چیزیں حیاتوں کا قبل موتک اپنی زندگی کو غنیمت جان اس کی قدر کر موت آنے سے پہلے زندگی میں صحیح کام کر لیں موت آنے والی ہے اس سے پہلے کر بعد میں گا موقع نہیں ملے گا مرنے سے پہلے ہی نہیں کیا کر لے وہ صحت کا قبل سقمک بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان یعنی اس کی قدر کر اس کا صحیح استعمال کر وہ فراغ کا قبل شغلک وہ کا قبل شغلک کہ اپنی مشغولیت مشغول ہو جانے بزی ہو جانے سے پہلے اپنے فری ٹائم کی قدر کر صبح سے شام تک واٹس ایپ فیس بک یہ وہ آل فلانی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے کچھ فائدہ نہیں اس کا یوٹیوب یوٹیوب یو ٹیوب دن بھر لگا ہے فضولیات میں صحیح کام کر لے اپنی فراغت کو غنیمت جان مشغول ہونے سے پہلے اور شباب قبل حرمک جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے کے آنے سے پہلے بہت سارے کام بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا بعض لوگ جو عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں سوچتے کاش کہ ہم جوانی میں آ جاتے ہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہم لوگوں کو یہاں سے وہاں جاؤ وہاں سے نہیں ہو پاتی ہے تو جوانی میں نیکیاں کر لے ٹال مت رہے ریٹائرڈ ہو جاؤں گا بیٹی کی شادی ہوگی فلانی فلانی پورے دانت گر گئے اب کرے ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے کم سے کم کر کے تو مر رہا ہے لیکن اتنا مٹال کہ اس عمل کے اندر اتنی مشقت ہو جائے کہ لذت اس کی وہ نہیں مل, نہیں مل پائے تجھ کو تو جو ہے صحت کے دور میں بڑھاپے کے آنے سے پہلے تو نیکیاں کیا کر لے وہ غنا کا قبل فقرک اور فقر کے آنے سے پہلے اپنی غنا ماداری کی قدر کر خیر کے کاموں میں خرچ کر اس سے پہلے کہ تیرا مال چلا جائے کتنے لوگ بہت سارے لوگ جانتے ہیں ادھر ادھر ادھر انویسٹ کر دیا ایسے بزنس میں انویسٹ کیا کہ وہ پھنس فس کے پھسا ہوا ہے ایک دم وہ شیئر کے گلے میں سے نکالنا آسان ہے لیکن وہ پیسہ واپس ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ کتنے لوگوں نے کروڑوں سے لگا دیا مختلف بزنسوں میں بند سب ختم تو ایسا وقت آ سکتا ہے کبھی تصور کیا تھا نہیں کیا تھا تصور کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس کتنے لوگ پریشان ہیں اللہ رب العالمین کے لیے اسانی کا معاملہ فرمائے ان کا مال ان کو مل جائے جنہوں نے بھی کہیں پھسا مال ہے۔ لیکن یہاں بتایا گیا کہ غنا کو غنی جان آج تیرے پاس پیسہ ہے خیر کے کاموں میں تو خرچ کر سکتا ہے جو کر سکتا کر لے کل معلوم نہیں کیا ہو جائے کہ تیرا پھنس جائے. یا چلا جائے. ہو جائے. آگ لگ گئی برباد ہو گئی ساری تجارت کریں گے کریں گے کریں گے اب کہاں ہے تیرے پاس ہے تو کھونے سے پہلے موجود کی قدر کر اور اس کا صحیح استعمال کر تو یہ حدیث ہم کو یہی سکھاتی ہے کہ اپنی زندگی میں انسان موت کے بعد کی تیاری کریں کل کل نہ کرتا رہے تصویف میں نہ جیے صوفہ صوفہ انشاءاللہ شاء آگے انشاء آگے کرتا نہ رہے بلکہ آج ہی جو کچھ کرنا ہے وہ کریں تاکہ کل اس کے لیے جب واقعی محتاج ہو تو اس وقت اس کو یعنی اس کے پاس وہ چیز رہے جو اس نے زندگی میں آگے بھیجی تھی میں سمجھتا وقت ہے تو ہم ایک حدیث کا کچھ حصہ دیکھ لیتے ہیں اگر مکمل ہوگی تو بہت اچھی بات حدیث نمبر اکتالیس حدیث نمبر اکتالیس اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا اس کا عنوان یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی چاہتوں کو پسند کو اور ناپسند کو بھی وہ تابع کر دے شریعت کے اپنی مرغوبات کو اپنی شہوات کو اپنی خواہشات کو وہ اس علم کے تابے کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ابو محمد عبداللہ ابن امر ابن عاص ابھی محمد یا کتاب الحجہ بے اسنادین صحیح ابو محمد ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں یہ حدیث صحیح ہے امام نوی کہتے ہیں اور اسے ہم نے روایت کیا ہے کتاب الجا میں سے اور صحیح صنعت کے ساتھ کتاب الحجہ کون سی کتاب ہے شیخ عبد المحسن الباعت کہتے ہیں کتاب الحجہ ہوا کتاب المقدسی وہ من السلف کہتے ہیں کہ کتاب الحجہ دراصل اس, اس کا پورا نام ہے کیونکہ یہ معروف کتاب نہیں ہے حدیث کی کتابوں کے اعتبار سے کوئی معروف کتاب نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے الفجت علی تارک المحجہ اور اس کے جمع کرنے والے مؤلف ہیں نصر المقسی اور یہ کتاب عقیدہ اور طریق سلف سے متعلق ہے شیخ عبد المحسن الباد نے یہ بات کہی ہے امام نوی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے لیکن بعض محدثین نے جیسے شیخ الالبانی ہیں یا اسی طرح سے ابن راجب رحم اللہ ہیں انہوں نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے اور بتایا کہ اس کی سند میں ضعف ہے شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور فرماتے ہیں فی نعیم ابن حماد وہ ہوا اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام نعیم ابن حماد ہے اور یہ ضعیف ہیں حدیث کے اعتبار سے حدیث کے میدان میں مشکات کی تحقیق میں حدیث نمبر ایک پر اور غلال الجنہ فی تقریر احادیث عاصم میں انہوں نے شیخ البانی نے بات کہی ہے حدیث نمبر پندرہ کے ضمن میں اس کی تفصیلی تخریج وہاں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود علماء نے کہا ہے کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن حدیث کے معنی صحیح ہے اس لئے کہ بہت سارے دوسرے نصور سے اس بات کی تائید ہوتی ہے ابن عطیمین رحم اللہ فرماتے ہیں لیکن معنی الحدیثی بی قطع نظری عن اسنادہی صحیح ہے ان الْإِنسَانَ يَجِبُ أَن يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جَاءَ بِهِ صَل اللہ علیہ وسلم. عربئین کی شرح میں شیخ حسین فرماتے ہیں کہ لیکن حدیث کی اسناد سے قطع نظر دیکھا جائے حدیث کو تو حدیث کے معنی صحیح ہے بات اس میں جو بیان کی گئی وہ صحیح ہے اور انسان کو چاہیے اس پر لازم ہے کہ وہ آ, اس کی خواہشات اس کی ہوا تابع رہے اس چیز کے جس, جس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں علم نبوت کے تابے انسان کی خواہشات ہوں ابن راجب رحم اللہ فرماتے ہیں وہ ام الحدیفی ہوا أَنَّ انسان ابن حجر وغیرہ نے اس کے ذمن میں کئی اور بھی چیزیں بیان کی ہیں اور اس حدیث کے اعتبار سے علماء میں بہت سارے علماء نے اس کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے بعض نے اس کو ضرح بھی کہا ہے تو اس اعتبار سے بعض نے اس کی اس کے معنی بھی ذکر کیے کہ اگر اس کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کے کیا مانا ہے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں وَأما ما به ما عنه جامع میں ابن رجب فرماتے ہیں حدیث کے معنی یہ ہیں کہ انسان اس وقت تک کے کامل ایمان نہیں ہو سکتا ہے وہ ایمان جو واجب ہے ایمان کا وہ مرتبہ اور وہ کمال جو واجب ہے اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی محبت کو اس چیز کے تابع نہ کریں جسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یعنی وہ آپ کے حکم اور آپ کی منع کی ہوئی چیزیں اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے طریقہ بتایا جو کچھ بھی آپ نے دیا تو اس کو پسند کریں جس کا آپ نے حکم دیا اور اس کو ناپسند کریں جس سے آپ نے منع کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے ایمان لازم ہے کفر جائز نہیں ہے تو ایمان میں مرتبے ہیں ایک تو وہ حصہ ہے ایمان کا جو لازم ہے جس کو چھوڑ نہیں سکتے اور دوسرا کمال وہ ہے کہ جو مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سے کم مرتبہ والا گناہگار نہیں ہوتا ہے لیکن اعلیٰ مرتبہ اس سے کسی اور کا ہوتا ہے تو وہ کمال جو لازم ہے اس کے بغیر آدمی گناہگار ہوگا ایسا نقص جو جائز نہیں ہے تو ایک آدمی اگر اس وقت تک کے کمال واجب ایمان کا اس کو نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اس کو پسند نہ ہو جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر منع کی چیز اس کے نزدیک ناپسند نہ ہو جائے تب تک کہ کمال ہے وہ ایمان اس کو نصیب نہیں ہوگا وہ کمال جس کا حاصل کرنا اس پہ لازم ہے نہیں کہہ سکتا بھائی ایمان کے بہت سارے مرتبے ہیں نبیوں جیسے ایمان ہمارا تھوڑی ہو سکتا ہے اتنا کمال ہم کو نہیں نصیب ہوگا تو ہم جہاں آئے وہی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے وہ تو کمال تو کو نصیب نہیں ہوگا لیکن وہ کمال تیرے لیے لازم ہے جس کے بغیر تیرے ایمان میں کھوٹ پیدا ہوتی ہے اتنا کامل تو ہونا چاہیے کہ تیری نجات ہو جائے تو اللہ کے ہاں مجرم نہ ہو تو وہ کمال جو واجب ہے تیرے لیے ضروری ہے تو کہتے ہیں کہ آدمی کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں کو تابع کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے چاہے وہ حکم ہو یا منع ہو اور وہ اس کو پسند کریں جس کا آپ نے حکم دیا چاہے نفس پر کتنا, کتنا بھاری کیوں نہ ہو اور وہ اس کو ناپسند کریں جسے جس آپ نے منع کیا جیسے کسی انسان کے لیے روزہ بڑا مشکل ہو نفس پہ بھاری ہے لیکن وہ کہ نہیں روزہ بہت اچھی چیز ہے اور روزہ وہ دل سے پسند کرے اگرچہ نفس کے لیے مشقت ہو اور شراب اس کو پسند ہے یا گانا بجانا اس کو پسند ہے لیکن وہ اس سے نفرت رکھے کیوں طبیعت تو کھینچ رہی ہے اس طرف لیکن وہ اپنی عقل سے اور اپنے علم سے اس کو برا مانتا ہے پسند نہیں کرتا ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے رغبت اس طرف ہے لیکن اس رغبت کے باوجود اپنے علم کے بنیاد پر اس کو ناپسند کرتا ہے نہیں یہ برا ہے اس کو برا مانے ہو. اور روزہ دل میں اس کے لیے یعنی پسند وہ ہے لیکن دل میں یا جی اس کا جو اس سے بھاگتا ہے نفس اس سے بھاگتا ہے لیکن پھر بھی کہ نہیں میں تو اس سے کرواؤں گا امن کیوں یہ اچھا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے اور رسول نے اس کا حکم دیا ہے تو یہ بات اس حدیث کا مستفاد ہے قرآن سنت سے اس کی مزید تصدیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فلا و ربن کا فیمش نہ تسلیم سرت نمبر پینسٹھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نئی آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جسے اوپر بھی ایمان کی نفی ہے تو میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہشات اس علم کے تابع نہ ہو جسے میں لے کر آیا ہوں اللہ یہاں یہی فرما رہا ہے نہیں آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں اور پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں اس سے اپنے جی میں کوئی حرج نہ پائیں اور پوری طرح سے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں جب تک کہ تین کام نہیں کرتے ہیں ایمان والے نہیں ہو سکتے تین کام کیا ہیں نمبر ایک آپ کو فیصلہ کرنے والا ماننا اور بنانا اپنے اختلافات کے فیصلے کے لیے آپ کی طرف رجوع کرنا اس علم کی طرف رجوع کرنا جس کو آپ لے کر آئے دو فیصلہ جب اپنے خلاف بھی آئے یا اپنی چاہت کے مطابق نہ بھی ہو تو اس کو مان لینا یعنی اس کے اندر جی میں حرج نہیں آنا دل میں اس کی مخالفت نہ ہو دل میں اس کی تنقیص نہ ہو دل میں اس کو برا نہ مانے اس سے تنگی نہ ہو نمبر تین وہ یوسلیم و تسلیم و باطرن اس کو پوری طرح تسلیم نہ کر لیں جب تک کہ تسلیم نہ کریں ایمان والے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے میں یہ تو مانوں گا بیس روزے تو مانوں گا دس نہیں مانوں گا نہیں پورے تیس ماننے پڑیں گے یا انتیس کا مہینہ ہو کچھ مانا کچھ نہیں مانا نہیں وہ یوسلیم پوری طرح اس کو تسلیم کرے اور باہر سے مانا اندر سے نہیں مانا یہ بھی نہیں چلے گا اندر سے مانا لیکن نفاذ نہیں کر رہا یہ بھی نہیں چلے گا کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری اور کھوٹ یا بالکل ایمان کی تباہی اس میں ہوگی پوری طرح تسلیم کر لینا ہر ہز, ہر ہر جزئی اس کی تسلیم کر لینا اپنے طور پر لینا چھوڑنا نہیں پورا لینا اس کو میں کمر رسول فخو اور صرف عمل نہیں لینا بلکہ اس کو تسلیم کرنا ظاہراً و باطن وہ یوسلیم و تسلیمہ پوری طرح اس کو مان لے حکم کو بھی پورا مانے اور ظاہر و باطن میں پوری طرح اس کو تسلیم کر لے جب تک یہ نہیں کرتے ایمان والے نہیں اگر کوئی آدمی رسول کے فیصلے کو پسند نہ کرے کافر ہے یہ کیا فیصلہ دے دیے نہیں مجھے یہ پسند نہیں دین میں کافر ہے یہ آدمی اگر دین کی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا تو مومن نہیں ہو تو یہ بات یاد رکھنے کی ہاں اندر سے نفس اس کا مخالف ہو اس کے فجری کی نماز کے لیے اٹھنا سو جاؤ نماز لیکن اس کا دل ورنہ نماز اللہ کا حکم ہے اور اٹھ کے پڑھنے لگے تو وہ طبعی جو کراہت ہے جو جس کو آپ کراہت کہیں یا مخالفت کہیں نفس کی طرف سے ہے تو یہ تو یہ, یہ, یہ, یہ, اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے یا جیسے مثلا انسان کا کوئی گانا لگا ہوا ہے اس کو گانے کا بہت شوق تھا اب دل چاہ رہا کہ سن لیکن پھر علم کہہ رہا نہیں تو یہ جو داخلی جنگ ہے یہ برا نہیں ہے ہاں درجہ درجۂ اطمینان ہے لیکن پھر بھی جو اس کا علم اس کا دل اس کی مخالفت کر رہا ہے اس کے نفس کی چاہتوں کی تو نفس کے چاہنے سے وہ گناہگار نہیں ہوگا اس کو اس نفس کو جیسے جانور کو اس کو تابع کر دیتے ہیں باندھ دیتے ہیں یا اس کو اس کے گلے میں جو ہے رسی ڈال کے اس کو گھسیٹتے ہیں ویسے نفس کو گھسیٹنا پڑے گا چاہے وہ مانے نہ مانے وہ اس کا مکلف ہے اور اعلی درجہ یہ کہ اطمینان ہو جائے پوری طرح سے مرغوبات ہو جائیں مرغوب ہو جائیں جو علت قرۃ العین فی الصلا میرے aankhon کی ٹھنڈک نماز میں رکھتی گئی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ اعلی مرتبہ ہے میں سمجھتا وقت ہمارا ہو گیا ہے مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم کو قران و سنت کی اتباع کرنے اور اس پہ پوری طرح مطمئن ہونے کی توفیق تا فرمائے اقول هذا و استغفاللہ لیولاکم اللہ رب العامل شیخ محترم کجزا خیرتہ فرمائے اور قبل اس کے کہ ہمارا درس اگلے ہفتے ختم ہو شیخ سے میری گزارش ہے ہمارے متعاملین کی بھی اور میری بھی بڑی چاہت ہے اور میں شیخ سے اسرار بھی کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ شیخ کے درس کے بعد شیخ ابو احمد کلیم الدین یوسف حفیظ اللہ کے انشاءاللہ اللہ دفاع صحابہ پر ان کا لگاتار ہر جمعہ کو درس ہوگا ان کے درس کے بعد شیخ سے میری گزارش ہے کہ شیخ ہمیں ہر جمعہ کو اپنا وقت دیں اور یہ میری بڑی چاہت ہے اور میری بڑی دلی خواہش ہے ہمارے متعن نے بھی مجھ سے بات کہی ہے کہ ہر جمعہ کو شیخ ہی کا درس رکھیں کیونکہ الحمدللہ کافی لوگ استفادہ کرتے ہیں زوم پر بھی تلکم و سو سے زیادہ لوگ رہتے ہیں الحمد اور جو فیس بک پر براہ راست نشر ہوتا ہے اس میں بھی الحمدللہ للہ تقریباً چار سو سو اور کبھی زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے اتنے لوگ الحمدللہ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ شیخ انشاءاللہ ضرور ہماری گزارش قبول فرمائیں گے اور اپنے علم سے سب سے پہلے مجھے اور اس طریقے سے ہمارے جو متعنین ہیں ان سب کو مستفید فرمائیں گے تو اکتالیس حدیثیں تقریباً ہو گئی ہیں ایک حدیث اور باقی رہی ہے اور انشاءاللہ شیخ اگلے درس میں سے پورا کریں گے اور اس کے بعد دفاع صحابہ پر کیونکہ بہت بڑا اس وقت کی اہم ضرورت تھی دفاع صحابہ کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے میڈیا میں اور اس طریقے تحریروں کے ذریعے سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں ان پر الزامات عائد کرتے ہیں تو یہ بہت وقت کا بڑا تقاضا تھا کہ صحابہ کرام جن کے نقش قدم کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے انہی کے بارے میں آج لوگ زبان درازی کرتے ہیں تو ان کا دفاع کرنا یہ دین کا حق ہے صحابہ کا حق ہمارے اوپر تو یہ موضوع رکھا گیا ہے اور اس کے لیے شیخ ابو احمد کلیم الدین یوسف جو جامعہ اسلام مدینہ منورہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ابھی میں عمرے پر گیا تھا مدینہ میں تو ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو انشاءاللہ وہ لگاتار کچھ ہفتے اس پر درس دیں گے اس کے بعد ان اللہ شیخ سے ہماری گزارش ہے کہ شیخ ہمیں اپنا وقت دے اور اس طریقے سے اپنے علم سے ہم سب کو مستعفی فرمائیں ان شاء اللہ ضرور شیخ ہمیں وقت دیں گے یہ خوشخبری آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ اللہ یعنی دے دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز بہرحال جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور آمد ہم آمد شیخ آمد کی عمر میں اور علم برکت کی ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دامن اسی کے ساتھ مجلس کے برخواست کا اعلان کیا ہے فضاک اللہ خیر